الحمد للہ رب العالمين و والسلام على علی سعید المبیائی المر محمد وعلى علی و وبعد ہی پچھلی مجلس میں توحید اور شرط سے متعلق پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ عرب کے مشرقین اللہ تعالی کو مانتے تھے اور اللہ کو خالق اور مالک اور مدبر کائنات کا اور رازق مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں مانے گئے اسے بعد پہلی بات معلوم ہوئی کہ محض اللہ کو مان لینا تومیل نہیں ہے اب دوسرا قاعدہ ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں شیخ محترم فرماتے ہیں القاعدت أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاع وذليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وَذَلِيلُ قَوْلُهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله الشن <تصفيق> سے کتاب میں دوسرا قاعدہ شروع ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا یہ تھا مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ما یعنی سوال یہ ہے کہ مشرقین جب اللہ کو مانتے تھے تو واقعی ان کا شرک کیا تھا یہاں پر شیخ نے دو باتیں بیان کی ہیں ایک وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسائل ڈھونڈتے تھے اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاں دنیا کے مسائل کے حل کے لیے یا آخرت کی نجات کے لیے انہوں نے کچھ سفارشی بنا رکھے تھے تو کل ملا کر ان کے شرک کی نوعیت دو قسم کی تھی ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا اللہ کی نزدیکی کے لیے اللہ کے تقرب کے لیے اور دوسرا اپنی دنیا یا آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سفارشی تلاش کرتے ہوئے ان کی عبادت کرنا تو دو باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ مشرقین کا شرک دو قسم کا تھا وہ لوگوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کا بدل یا اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑھ کے نہیں مانتے تھے وہ سب سے بڑا اللہ کو مانتے تھے اور جو معبود ان کے تھے ان کا مقام اللہ سے وہ چھوٹا مانتے تھے لیکن وہ یہ رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ایک یعنی اللہ کا قرب ہم کو چاہیے مقصد اللہ ہے لیکن اللہ تک پہنچائیں گے یہ لوگ دو ہم اتنے گناہ ہیں کہ ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے لہذا اگر ان معبودوں کو ہم نے خوش کیا تو دنیا کے مسائل اور آخرت کا مسئلہ یہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری نجات کرا دیں گے تو قرب اور شفاعت یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں قرب کے لیے ذریعہ اور شفاعت اور وسیلہ یہ دو وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر وہ ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے وہی اعمال قربانی کے یا نظر کے یا اس طرح کے ہم عمل کریں گے یہ ہم سے خوش ہوں گے یہ اگر خوش ہوں تو ان کے ذریعے سے اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کا قرب نصیب ہوگا یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے اور قیامت کے دن ہمارے جو مسائل ہیں اگر جہنم میں جانے لگے تو یہ لوگ ہم کو اللہ کے ہاں سفارش کر کے بچائیں گے تو مشرقین کے شرک کی نوعیت یہ تھی اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں قرآن کریم میں بیان کی اور یہاں پر دو دلیلیں شیخ محمد ابن عبدالرحاب نے دی ہیں کہتے ہیں کہ فدلیل قربت یعنی اس بات کی دلیل کہ وہ اللہ کا قرب چاہنے کے لیے شرک کرتے تھے قرآن کی یہ آیت ہے کیا آیت ہے والذین من دونہی اولیاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں کاموں کے بنانے والے ولی جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے ما اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان की کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ نے ان کا اسٹیٹمنٹ بیان کیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے करते کیوں عبادت کرتے ہو की ان کی لات کی عزا کی مناخ کی اور اس طرح سے جتنے بھی بدھ ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو ان کا جواب اس کے سلسلے میں یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں گے تو معلوم ہی ہوا کہ ان کی حیثیت قریب کرنے والے کی تھی جی. لیکن وہ قریب ہونا چاہتے تھے کس کے اللہ کی کتنی عجیب بات ہے سوچیے یعنی وہ اللہ کو اتنا بڑا مانتے تھے کہ ہم کو قریب اللہ کے ہونا ہے یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ اللہ سے قریب ہم کو کریں گے اصل مقصد یہ لوگ نہیں ہیں یہ قریب کرنے والے لیکن اصل ہمارا مطلوب اللہ ہے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے تو ان کو جو ہم کچھ کرنے کے لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ ٹیمپرری ہے اصل چیز اللہ ہے اصل مطلوب ہمارا کون ہے اللہ ہے لیکن پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فی ماہوم فیپون جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں نبی سے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یعنی کہہ رہے ہیں کہ نبی غلط ہے کہ ڈائریکٹ کی بات نبی کر رہے ہیں کہ براہ راست اللہ کی عبادت کی جائے کوئی اور وسائل اور وسائل نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنا کر اس کی عبادت نہ کی جائے یہ نبی کی دعوت ہے اللہ نے کہا اور ان کی دعوت کیا ہے کہ ہم وسیلے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے یعنی ان وسیلوں کی عبادت کریں گے اور یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے اب یہ اختلاف ہوا نبی میں اور مشرقی میں اللہ نے فرمایا یہ جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان قریب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فیصلہ کرے گا ان اللہ کفا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا ہے اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور نہ ہو کا ون کفار کا وب جھوٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے وسیلے ہیں اللہ نے تو نہیں بتلایا تو یہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے تو یہ کیا ہو گیا جھوٹ اور کفار کفار میں دونوں باتیں آتی ہیں نا اور انکار کرنے والا نا شکرہ اس اعتبار سے کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں اور اللہ کی بجائے کسی اور کا شکر ادا کر رہا ہے اگر یہ بابا نہیں ہوتے تو کام نہیں بنتا تو اللہ کی بجائے نسبت نعمت کی کسی اور کی طرف ہے لہذا یہ نا ہے کہ اللہ کی نعمت میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے اور منکر ہے نبی جس توحید کو پیش کر رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے بہت بڑا انکاری ہے لہذا اللہ تعالی نے ان کا اس بات پر رد کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو قرب تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معبود ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیوں تم جھوٹے ہو کاب جھوٹا تو اللہ نے اس کو کیا قرار دیا یہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ جھوٹ ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسا کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کر کے اللہ تک پہنچے ہیں ہاں وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے وہ کیا ہے ایمان اور اتباع وسیلہ کیا ہے وہ امال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے جیسے قرب کے لیے اللہ نے کیا فرمایا وسجد وقت دیکھیے سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر تو اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے وسیلہ بتلایا لیکن کیا ہے ایمان ان رحمت اللہ کے قریب مقصد اللہ کی رحمت قریب ہے کس سے محسن سے محسن نیکی کرنے والا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو وہ امال بتلائے گئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کوئی شخصیت اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کے ذریعے سے پھر اللہ تک پہنچا جائے نہیں عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو پہلی چیز ملی کہ قرب وہ اللہ کا چاہتے تھے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے دوسروں کی عبادت کرتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کریں گے ماں نہ إلا إلا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن کیوں یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز یہاں پر مولو نے کی ذکر کی وہ دلی ٹو شفاعت کہتے ہیں کسی کی سفارش کرنے کو والشفع والوت اللہ تعالی نے شفا کا ذکر کیا ہے تو شفا کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑی ایون جس کو آپ کہتے ہیں جب جس کو کہتے ہیں شفاق کے معنی کیا ہے ایک انسان خود مجرم اور گنہ ہے وہ خود اپنی بات کہہ کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے لہذا کوئی نیک اور معتبر شخص اس کی طرف سے بات کرتا ہے تو ایک اور ایک مل کے کیا ہو جاتی ہے جوڑی اور یہ اس کو بچانے کی بات کسی کے سامنے کرتا ہے تاکہ اس کا کام بنے اسی پر سے شفا یعنی دو جوڑی کو کہتے ہیں تو شفا اسی پر سے بنا ہوا ہے شفاق کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے لہذا اس سفارش کو حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ خوش ہوں یہ خوش ہوں گے تو ہی سفارش کریں گے ورنہ نہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سجدے کرو ان کے نام کی قربانی کرو ان کے نام کی نظر و کرو ان کو پکارو تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ عبادتی امور جو اللہ کے لیے ہیں ان کے لیے بھی کیے جائیں تاکہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے یہ بھی اسی سے خوش ہوں گے تو ان کے لیے بھی وہ امال کیے جائیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ مارا رحم والا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع وہ ان کو نقصان نفع پہنچا سکتے ہیں نہیں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ها عند اللہ اور ان کا سٹیٹمنٹ اللہ نے بیان کیا وہ کیا کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کی تو کہتے ہیں ہا الا شا ان دلہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے ہاں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں تو ان لوگوں کے معبودوں کی حیثیت اللہ کی ٹکر پر نہیں تھی کہ اللہ نہیں ملا تو کیا ہوا یہ تو ہے ہمارے پاس یہ ہم کو جنت میں ڈالیں گے نہیں وہ یہ مانتے تھے کہ بڑا اللہ ہی ہے اور اللہ کے پاس پاس ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے اور یہ لوگ سفارش کریں گے کس کے پاس اللہ کے پاس تو ان کی دو حیثیتیں ان کے معبودوں کی تھیں نمبر ایک اللہ سے قریب کرنے والے دو اللہ کے پاس سفارش کرنے والے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں حیثیتوں کا کیا کیا انکار کیا کہ اللہ کے ہاں ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے کہ اللہ تعالی پر لازم ہو جائے اس کی بات ماننا اور اللہ نے اس کی عبادت حلال کی ہو کہ اس کے ذریعے مجھ تک آؤ اس کی عبادت کر کے اللہ نے کسی کو اس طرح سے معبود کا مرتبہ نہیں دیا ہے سفارش کے لیے اسی طرح سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ نہیں قرار دیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں آئیے سلسلے میں مزید مالف نے کیا کہا ہے دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کیا شفاعت اسلام میں ہے یا نہیں تو شفاعت کی دو قسمیں ایک مقبول اور ایک مردود ایک وہ جو قبول ہوگی اور اسلام میں ہے اور دوسری جو اسلام میں نہیں ہے شفاعت کے بارے میں ہمارا اپیلا کیا ہے والد کہتے ہیں وہ شفایت و سفارش یا شفاعت دو طرح کی ہے شفایت المنفیہ وہ مثبتہ المثبت شفاعت مثبتہ کہ ایک شفاعت وہ ہے جس کا انکار کیا گیا ہے اور دوسری شفاعت وہ ہے جس کا اقرار کیا گیا ہے جو ثابت شدہ ہے جس کا اقباط ہے جس کو ہاں کہا گیا ہے یعنی ایک سفارش غلط ہے اور دوسری سفارش صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں دونوں کیا ہیں کہتے ہیںفتان جس سفارش کا اللہ تعالی نے انکار کیا ہے جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو مردود سفارش ہے جو انسان طلب کرے جو مردود ہے قبول نہیں ہوگی وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی سفارش طلب کی جائے جس پر اس کی قدرت نہ ہو اللہ کے سوا وہ دینے پر کوئی قادر نہ ہو یعنی اللہ کی بجائے کسی اور سے سفارش طلب کرنا یہ سمجھنا کہ اس کے پاس اس کی طاقت ہے کہ جب چاہے سفارش کرے اور سفارش کر کے بچا لے ایسی سفارش اسلام میں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے سوا سفارش کا کوئی مالک نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا حق نہیں اللہ تعالی کو کوئی مجبور سفارش کر کے کر سکتا ہے نہیں آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قَوْلُ قَوْلُ قَوْلُ خرچ کرو اس میں سے جو بطور رزق ہم نے تم کو دے رکھا ہے مین قابلی عطم اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے لا بے انفی جس میں نہ کوئی خریدا فروخت کیا جا سکتا کوئی تجارت نہیں ولاقل رسن اور جس میں کوئی دوستی نہیں ولا شفا اور جس میں کوئی سفارش نہیں ول کا پہم اور انکار کرنے والے کفر کرنے والے دراصل ظالم ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالی نے انکار کیا اس دن کوئی سفارش کام آئے گی نہیں اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے کہتے ہیں وہ شفاعت المثبت جس سفارش کو اسلام مانتا ہے جس سفارش کو اللہ قبول کرتا ہے وہ کون سی سفارش ہے جو جائز سفارش ہے کہ سفارش اللہ تعالی سے طلب کی جائے اور وہ شاف و جس میں سفارش کرنے والا شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں اس کے نزدیک مکرم ہو عزت کے لائق ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ سفارش کی جا رہی ہو جس کی سفارش کی جا رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کے قول اور عمل سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے بارے میں ملے یہ سفارش اسلام میں ہے منظلبی یشی آئل کرسی میں ہے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے ہیں یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے جس کو سفارش کرنا ہے اس کو اللہ کی اجازت لینی پڑے گی جس کے بارے میں سفارش کرنا ہے اس کی بھی اجازت چاہیے یعنی اللہ اس کے بارے میں اجازت دے تو سفارش کی جا سکتی ورنہ نہیں یہ دوسرا قاعدہ اس باب میں معلف نے بیان کیا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شفاق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ سفارش جو جس کی نفی جو اسلام میں مردود ہے مقبول نہیں وہ یہ کہ انسان یہ مانے کہ فلاں سفارش کا حق رکھتا ہے لہذا ڈائریکٹلی ان سے سفارش مانگی جائے ایک انسان مخلوق سے سفارش مانگے اللہ کے معاملے میں اور یہ سمجھتا ہو کہ اس کو اختیار ہے جس کی چاہے سفارش کرے تو یہ اسلام میں نہیں ہے اس بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے قل اللہ ہی شفا تو جمی آ شفا تمآ لما کیول اب تمہی ترجاؤ سورہ الزمر آت نمبر چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو اے نبی آپ کہہ دیجئے دیجیے کل لفاۃ جمیا ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے یعنی معلوم ہی ہوا جمیان بھی کہہ دیا کل لاہت جمیان شفاعت سفارش پوری کے پوری اس سب کا اختیار اور اس سب کا مالک اکیلا اللہ ہے سفارش کا اختیار کسی کو نہیں معلوم ہوا اپنی طرف سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو یعنی کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے کوئی کسی کی سفارش خود سے نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو تو سفارش کا مالک چونکہ جی رزق کا مالک کون ہے اللہ ہے وہ اللہ ہی سے طلب کیا جائے گا زندگی موت کا مالک اللہ ہے اسی طرح سے سفارش کا مالک بھی اللہ ہے لہذا سفارش بھی کس سے طلب کی جائے گی اللہ تعالی سے تو کوئی مخلوق سفارش کا مالک نہیں ہے بلکہ اللہ سفارش کا مالک ہے اور یہاں پر آیت ذکر کی یادین والو ان کو خرچ کرو جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں نہ لین دین ہوگا تجارت اس دن نہیں ہوگی اور اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور اس دن سفارش بھی نہیں ہے تو معلوم ہے کہ اللہ نے سفارش کا انکار کیا ہے سفارش کا انکار اس اعتبار سے کہ کوئی یہ سمجھ نہیں لے گی میرا تو کام ہو جائے گا میں نے فلاں کو سفارش سے پکڑ لیا اب فکر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والی سفارش اس کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ چاہے گا تو سفارش ہوگی نہیں تو سفارش کرنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا سفارش کرنے والا کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو سفارش کا مالک اللہ کو ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہمارا ہے کیونکہ اللہ نے خود یہ بات کہی ہے اور اللہ نے فرمایا کے وہل کافر ہم غالم عقل ظالم کافر ہیں قبر کرنے والے حقیقت ظالم ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات اللہ نے فرمائی ہے جیسے دیکھیے مثال کے طور پر سور غافر میں آیت نمبر اٹھارہ مؤمن آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ فرماتا ہے ظالموں کے لیے کوئی حمیم کوئی ہمدرد دوست نہیں ہوگا ولا شفیع ان اور نہ کوئی سفارش ہوگا جس کی مانی ہی جائے تو جو آدمی دنیا میں شرک کر کے جاتا ہے تیامت کے دن اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں ظالمین سے مراد کون ہے مشرکین ہیں ہے ان نبلم ان شرکا لفظ المن لفظن عبی تو جو شرک کر کے دنیا سے جائیں گے وہ یہ سوچ کے جائیں کہ ہم نے شرک کیا ہے اور یہ ہمارے کام آئیں گے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے ماندین امین انصار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں تو یہاں پر فرمایا کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا ہمدرد ہمین کہتے ہیں بہت قریبی ہمدرد دوست کہ ظالموں کا کوئی ہمدرد دوست نہیں ہوگا کوئی کام نہیں آئے گا ان کے اور ولا شفیع ان نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے ان کی کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں ان کی سفارش کوئی نہیں کرے گا شرک کرنے والوں کی صالحین سفارش نہیں کریں گے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مشرقین جہنم میں آپس میں آپس میں لڑیں گے بحث کریں گے ہم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے وہاں جا کے احساس ہوگا عید مصوعی گمبرب العالمی جب ہم نے اللہ رب العالمین کے برابر دوسروں کو قرار دیا جب ہم نے اللہ کا مقام دوسروں کو دیا کیونکہ اللہ ہی معبود ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کی تو ان کو کس کے برابر بنا دیا اللہ کے برابر بنایا اما اب لنا المجرمون اور ہم کو مجرموں نے گمراہ کر کے چھوڑ دیا ہم کو مجرموں نے گمراہ کر دیا ہے فما لنا انشا فعیز آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے فما لنا انشا فعیز ولا صدیق ان حمین نہ کوئی ہمدردی کرنے والا دوست مہاراج ہے پلو ان رتن و کاش کہ اگر ہم کو دوبارہ ایک مرتبہ لوٹا دیا جائے ہم ایمان والے بن کے آئیں گے یہ سورہ ہے اشعرا کی آت نمبر چھیانوے سے ایک سو دو تک ہے ان آیات میں اللہ نے بتلایا کہ جو لوگ شرک کر کے قیامت میں آخرت میں جائیں گے ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا شرک کرنے والے کی سفارش نہیں لیکن آیات سے بات معلوم ہوئی کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم شرک کر کے جائیں کچھ بھی کر کے جائیں اور قیامت میں یہ ہمارے کام آئیں گے نہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی تو یہ فائدہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ یہ کون سی سفارش ہے جس کا انکار ہے یہ دیکھتے ہیں وہ کون سی سفارش ہے جس کا اقرار ہے جو واقعی قیامت کے دن ہوگی لہٰذا ہم سفارش کے الل اطلاع ممکن نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ کوئی سفارش نہیں ہم نہیں کہتے شفاعت نہیں شفاعت کو ہم مانتے ہیں لیکن کون سی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے جس کا مالک اللہ ہے اور اس میں تین چیزیں ہیں اس سفارش میں کتنی چیزیں ہیں تین نمبر ایک سفارش کرنے کے लिए اجازت ہونا چاہیے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش नहीं سفارش کرنے والا اللہ के نزدیک مقبول ہونا چاہیے جس کی की کی جائے وہ سفارش کے لائق ہونا چاہیے تین باتیں اس میں یاد رکھیں نمبر ایک اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں دو سفارش کرنے والا اللہ کی مقبول ہونا چاہیے خود جہنم میں جا رہا ہوں دوسروں کی جانے دو مجھ کو جہنم میں اس کو ڈالو جنت میں ہوگی سفارش نہیں وہ خود اللہ کے نزدیک مجرم ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا ہے سفارش کرنے والا خود مقبول ہونا چاہیے اور تین جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی کی ربا ہونا چاہیے اللہ اجازت دے تو ہی ورنہ نہیں تینوں باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سورا آیت نمبر ایک سننا. یوم اس دن قیامت کے دن لا تنفع شفایت اس دن شفاعت کام کا نہیں آئے گی اللہ من له الرحمن سوائے اس کی جس کو اللہ اجازت دے ورضی له اللہ اور اس کی بات سے اللہ راضی اس دن سفارش کام کا آئے گی نہیں لیکن کون سی سفارش کہ جس سے جس کو اللہ اجازت دے معلومہ اجازت کے بغیر سفارش نہیں. اور جس کی بات سے اللہ راضی ہو جس کی بات سے اللہ راضی ہو اسی طرح سے سورہ مریم کی آیت نمبر ستاسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے جس کے پاس رحمان کا کیا ہے عہد ہے یہ عہد کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال العہد الا, إِلَّا اللَّهِ توحید والا سفارش کر پائے گا توحید والے کی سفارش ہو پائے گی توحید کے بغیر سفارش نہیں تو معلوم ہوا کہ نمبر ایک اجازت ہونا چاہیے نمبر دو سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے یہ دونوں کیا ہونے چاہیے تو والے ہونے چاہیے اور وہ سفارش کرنے والا اللہ کے نزدیک مرتبے والا اور صالح اور اونچا ہونا چاہیے لیکن یہ شرک کریں اور بڑے سے بڑا ولی اگر اس کی سفارش کریں نبی بھی سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہیں وہ جہنمی ہے جنت میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا اگر شرک پر مرا ہے تو تو یہ بنیاد ہے اس بارے میں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا من ابی یشک آئندہ ہو اللہ اب ادب کون ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے معلومات اصل معاملہ سفارش کے باب میں اللہ کی اجازت ہے دو اجازتیں دو, اجازت دو چیزوں کی اجازت کون سفارش کرے گا کس کی سفارش کرے گا یہ دو اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے نہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بالکل بات کو واضح کر دیتی ہے جو شفیع المدنبین ہے یہ جو گناہ گاروں کی سفارشی ہیں امت کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے ذرا اس کو بھی یاد رکھیں آپ نے فرمایا لیکلی نبی کی دعوت المستاب ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے مسلم کے الفاظ ہیں ید بہا فیوست وہ نبی مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو مانگا ہے اس کو دیا جاتا ہے ایک دعا تو ایسی ہوتی جو مانگا ملے گا فتح نبی ان دہ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی وہ اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے لیے چھپا کے رکھا ہے میں نے اپنی امت کے لیے اپنی دعا سبحال کے چھپا کے رکھی ہے کب کے لیے قیامت کے دن کے لیے کہ میں سفارش کروں گا اپنی امت کی پریہ ناۃ الشاء اللہ اور وہ ضرور انشاءاللہ مل کے رہے گی کس کو وہ سفارش کا اردار کون بنے گا مما تمین امتی لاشر قبل شعید یہ ہر اس امتی کو ملے گی جو میری امت میں سے اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا معلوم ہوا کہ سفارش صرف اس کو ملے گی جو شرک سے بچنے والا ہو شرک کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا حقدار نہیں ہے تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا بخاری میں کتاب الدعوات میں حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چار پر یہ روایت موجود ہے تو اس پوری گفتگو سے بات معلوم ہوئی کہ سفارش ہے اور سفارش نہیں ہے کون سی سفارش نہیں جو جس کی چاہے سفارش کرے یہ سفارش اسلام میں نہیں ہے ہاں سفارش کون سی ہے نیک بندہ اہل توغیر کی سفارش کرے تو یہ سفارش ہے وہ بھی اجازت کے بعد وہ بھی کیسے اجازت کے بعد آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی لیکن کیا اللہ نے وہ قبول کی اے میرے رب وہ میرے گھر والوں میں سے وہ میرے گھر والوں میں سے اللہ نے کہا نہیں ان سمی انغیر اے نو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں اس کا عمل بگڑا ہوا ہے اس کا عمل کیسا ہے بگڑا ہوا ہے یعنی وہ کفر والا عمل کرتا ہے اس نے انکار کر دیا ہے تو انکار والا عمل ہے اقرار والا نہیں ہے کفر والا عمل ہے ایمان والا نہیں ہے تو نو علیہ السلام کی سفارش کے باوجود اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو معاف نہیں کیا کیوں اس کے پاس توحید نہیں تھی وہ نو علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا تو ایک انسان شرک کے ساتھ آخرت میں جائے وہ سفارش کا حقدار نہیں ہوگا تو مشرقین سفارش کے عقیدے سے کیا کرتے تھے عجیب بات ہے جو چیز سفارش سے محروم کرنے والی ہے وہی کام سفارش کے لیے کرتے تھے کتنی عجیب چیز ہے کہ جو چیز سفارش سے محروم کرنے والی ہے صالحین کی وہی کام کرتے تھے سفارش پانے کے لیے شیطان بھی کہے عجیب دیکھیے کتنا بڑا دھوکے باز ہے آدم علیہ السلام کے معاملے میں دیکھیے جو چیز ان کے لیے نقصان والی تھی اس کو کیا بنا کے پیش کیا فائدے والی یہ پھل کھاؤ گے فرشتے جیسے بن جاؤ گے بادشاہت ملے گی لیکن پھل کھانے کے بعد کیا ہوا جسم کے کپڑے لباس اتر گیا اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے پتوں سے تو شیطان بڑا دشمن ہے وہی کام کرواتا ہے جو ہلاکت والا ہے لیکن اس کو نجات دکھا کے کرواتا ہے سب سے بڑی مصیبت ہے. لَهُمْ فِي ہے کہ برائی کو بھلائی بنا کے دکھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں تو یہ دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا وہ کیا ہے کہ مشرقین کا شرک دو وجہات سے تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کرنا اور اللہ کے پاس سفارشی مان کر معبود بنانا تو سفارش اور قرب یہ دو وجہ سے وہ شد کرتے تھے تیسرا قائدہ آئیے دیکھتے ہیں معلی کہتے ہیں القاعدت الثالث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتیہم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة یقون الدین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی عبادتوں میں الگ الگ تھے ان کی عبادتیں الگ الگ تھیں کوئی تھا جو فرشتوں کی عبادت کرتا تھا کوئی تھا جو نبیوں اور صالحین کی عبادت اولیاء کی عبادت کرتا تھا کوئی تھا جو پیڑوں اور پتھروں کی عبادت کرتا تھا کوئی تھا جو سورج اور چاند کی عبادت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی تفریق نہیں کی اور ان سے قتال کیا سب سے قتال کیا یہاں پر بتلانا مقصود کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پتھر کی عبادت الگ ہے بتوں کی عبادت الگ ہے اگر بت کو سجدہ کریں تو برا لیکن ولی کو سجدہ کریں تو ٹھیک تو انبیاء اور اولیاء کی عبادت چلتی ہے پتھروں پیڑوں اور دوسری چیزوں کی عبادت نہیں چلتی ہے یہ فرق نہیں ہے چاہے انسان پتھر کی عبادت کرے یا نبی کی عبادت کرے انجام کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ برابر یہ فرق نہیں ہے نہیں نہیں بھائی ہم تو پتھروں کی عبادت نہیں کرتے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں ہم نبیوں کی عبادت کرتے ہیں ہم پتھر کو سجا نہیں کرتے ہم نبی کو سجا کرتے ہیں تو سجا کسی کو بھی کرو بڑی شخصیت کی وجہ سے وہ کام حلال نہیں ہو جاتا ہے بڑی شخصیت کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی ہے جیسے پتھر کو سجا کرنا ہے ویسے نبی کو بھی سجا کرنا ہے لہذا دونوں کو آپ نے برابر قرار دیا چاہے امبیا کی عبادت کریں چاہے فرشتوں کی کریں چاہے صالحین کی کریں پتھروں کی کریں پیڑوں کی کریں سورج کی کریں چاند کی کریں ستاروں کی کریں آپ نے تفریق نہیں کی سب کو برابر مشرق قرار دیا تو ایک دکھتا جو یہاں پر مول سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ صالحین کی عبادت سے انسان موحد نہیں رہتا اور پتھر ہو یا اولیاء ہو بات ایک ہی ان کی عبادت جائز نہیں ہے اولیا کا احترام ہے انبیاء کا احترام ہے لیکن وہ احترام ان کی عبادت کے راستے سے نہیں ہونا چاہیے عبادت کسی کی نہیں چلے گی بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہے اس کی عبادت نہیں چلے گی کسی بڑی شخصیت کی تعظیم اس کو معبود نہیں بناتی ہے اور آپ دیکھیں کہ معبود تو بہت دور کی بات ہے محض تعظیم کی وجہ سے بھی اس کو سدا نہیں ہو سکتا ہے وہاں جب جبل رضی اللہ اُتا ہوں جب شام گئے وہاں دیکھا لوگ اپنے بڑوں کی تعلیم کیسے کرتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں جب مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے کہا معاذ معیے کیا کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا شام میں شام میں دیکھا لوگ اپنے سرداروں کو اور اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں میں نے سوچا میں آپ کو کروں آپ نے کہا نہیں کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو معلوم ہی ہوا کہ نبی کی شخصیت ہی کیوں نہ ہو سجدہ اس کو کیا جائے گا نہیں تعظیم کے طور پر نہیں تو پھر عبادت کے طور پر کیسے ہیں آپ نے یہاں جو منع کیا معاذ ابن جبل نے کیا کیا تھا بطور معبود سجدہ کیا تھا کیا صحابہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں اللہ معبود ہے کیا کریمہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا معاذ ابن جبل نے بطور تعظیم سجدہ کیا تھا کہ کہا کہ وہ لوگ اپنی بڑوں کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں میں بھی آپ کی تکن نہیں بشر کے لیے جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے معلوم ہوا کہ اللہ کے قصائص میں سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے گا نہیں اگر واقعی لائق ہوتے تو سب سے بڑھ کے کون تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے اپنے سے بھی منع کر دیا تو معلوم ہوا کہ تعظیم کے طور پر بھی نہیں تو من باب اولا عبادت کے طور پر منع ہوگا تو یہاں موالف بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا فیصلہ ایک کر دیا ہے چاہے نبی کی عبادت ہو یا پرشتوں کی ہو یا جنات کی ہو یا بے جان پتھروں کی کسی کی بھی عبادت ہو یہ شرک ہے اور جو اسلام سے انسان کو باہر کر دیتا ہے دلیلیں کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں موالف کیا بتا رہے ہیں کہتے ہیں اس کی دلیل کہ آپ نے سب کو برابر کر دیا ہے کہتے ہیں دلیل قور وقاتی لوگ حت تعلیٰ تکونا فتنا وہ یقون الدین كله اللہ کا حکم نبی کو کیا آیا وقاتی تم سب ان سے کتال کرو جنگ کرو حت تعلی تک فتنا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے وہ یقون الدین کلّہ اور دین سب کا سب اللہ کے لیے اس سلسلے میں ابن عباس کہتے ہیں وقات فتنا یہاں <سؤال> پر فتنہ سے مراد کیا ہے ان <سؤال> سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے کہتے <سؤال> ہیں فتنہ سے مراد کیا ہے یقول و کہ شرک باقی نہ رہے یعنی شرک کی کوئی قسم باقی نہ رہے چاہے نبیوں کے معاملے میں ہو فرشتوں کے معاملے میں ہو یا بے جان چیزوں کے معاملے میں ہو کسی کے بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے ہیں اور امام قبری کہتے ہیں وہ امدینت و قیات اللہ وہ یقون اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یہاں دین سے مراد عبادت ہے یعنی لڑو یہاں تک کے شیر ختم ہو جائے اور ساری عبادات اللہ کے لیے لوگ خالص کرنے لگے اگر ایک بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں تو انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ جو نبیوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑو جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں ان سے لڑو اللہ نے کہا نہیں شر کا خاتمہ ہو جائے چاہے پتھروں کو اللہ کے کی ساتھ شریک کیا جائے یا انبیاء کو یا فرشتوں کو کسی کو بھی شریک کیا جائے شرک کو ختم کرنے کے لیے ان سے جگ کر تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک برا ہے چاہے بڑی سے بڑی شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے معاملہ ایک ہی ہے شخصیت کے بدلنے سے چیز کے بدلنے سے شرک میں فرق پڑتا نہیں ہے جیسے ایک آدمی قرآن کی کسی بھی صورت کا انکار کر دے کہ میں تور بقرہ نہیں بڑی ہے میں چھوٹی صورت کا انکار کرتا ہوں چلے گا کبر کبر ہے چاہے اس کا انکار کرے یا اس کا انکار کرے کسی بھی چیز کا قرآن کی کسی بھی بات کا انکار کر دے ایک آیت کا انکار کر دے کبر ہے اب یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑی صورتوں کو مانتا ہوں لیکن چھوٹی کو نہیں مانتا نہیں کر سکتا لہذا بڑی شخصیات خشری کرنا اور پتھروں کو نہیں کرنا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے شرک شرک ہے چاہے کچھ بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے اب یہاں پر دلائل ذکر کیے ملک نے کہ کون کون کیسا کیسا شرک کرتا تھا کہتے ہیں وہ دلیل الشمسی سورج اور چاند کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا جو وہ لوگ کرتے تھے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ نے فرمایا قولہ تعالی ہے اعلیٰ وہ امین آیا تو لہار و لا تسمس ولاسد ان تعبدون اللہ کی نشانیوں میں سے را دل اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لاتمس ولا للقمر تم سورج کو سدا مت کرو چاند کو سدا مت کرو بلکہ اس اللہ کو سدا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر واقعی تم اس کے بندے ہو اگر تم اللہ کی بندگی کا دعویٰ تمہارا ہے اگر تم بندے مانتے ہو اپنے آپ کو اللہ کا پورے اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے سوا کسی اور کو سدا مت کرو معلوم بات سورج چاند کو سجدہ نہیں کیا جائے گا اور کیا کہا وسن اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے معلوم یہ ہوا مخلوق کو سجدہ نہیں ہوگا کس کو سجدہ ہوگا اسی لیے ہم کعبہ کو سدا کرتے ہیں نہیں بعض لوگ غیر مسلم سمجھتے ہیں یہ لوگ کعبہ کو سدا کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا فلیا بدور عید قریش کیا فرمایا اللہ نے فلیا بدو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے گھر کی نہیں گھر کے رب کی تو قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ گھر کی عبادت نہیں گھر کے رب کی عبادت تو ہم کو اللہ ہی عبادت کرنا ہے کسی اور کی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سورج شام کی عبادت سے منع کیا ہے تو اس زمانے میں لوگ کرتے تھے اللہ نے اس سے منع کیا دلیل الملائکہ فرشتوں کی عبادت کا انکار اور وہ لوگ کرتے تھے کیا دلیل ہے اللہ نے برما قول ہوتا ولاقم تقید الملاک نبی اور بابا سورج عالمران کی آت نمبر اسی ہے اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ کا نبی کبھی بھی یہ حکم نہیں دے گا ولا یا تمہیں اللہ کا نبی کبھی اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ انت الملا اکتون نبی ارباب کہ تم فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو اپنا رب بنا لو فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو اپنا رب بناؤ نبیوں کی دعوت یہ ہوتی ہے نہیں تو قوموں میں ایسا ہوا کہ انہوں نے نبیوں کو اور صالحین کو اور فرشتوں کو اپنا کیا بنا لیا معبود اور رب بنا لیا مجھے یقین فرشتوں کو کیا کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یعنی اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی اولاد کی ہے اسی طرح سے عیسائیوں نے کیا کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو نبی کو کیا بنا دیا رب بنا دیا جس انسان کا پہلا جملہ زندگی کا کیا تھا پارا امن عبد اللہ امنی عبد اللہ پہلا جملہ اشار اسلام کا تھا میں اللہ کا بندہ انہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی بنا دیا معبود بنا دیا رب بنا دیا تو فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ ان کا عمل تھا اس کی اللہ نے یہاں پر دلیل دی کہ کوئی نبی اس کا حکم نہیں دیتا ہے کہ تم ایسا کرو وہ دلیل نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی دلیل شیر کرتے تھے مريم اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسا مریم کے بیٹے اَنت قلت کی کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا تم معبود بنا لو ہم دونوں کو معبود بناؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہیں گے اے اللہ تو شرک سے پاک ہے مجھ کو کیا حق ہے مجھ کو کوئی حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو اختیار دو. میں حق بات کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا یہ بات حق ہے نہیں تو میرے لیے اختیار نہیں ہے کہ میں نہ کوئی بھی بات تیرے بارے میں کہوں ان کن تو کل تو اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا ہے اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تک جان لیتا کہ میں نے ایسا کہا ہے تعلم معافی نفسی والا معافی نفسی میرے جی میں کیا ہے تو جانتا ہے تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا انت علام القوب اور تو سارے غیبوں کا خوب جاننے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء بھی نہیں جانتے ہیں اللہ کی جی میں کیا ہے اللہ کیا فیصلہ دینا چاہتا ہے انبیاء کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لہذا کوئی اگر یہ کہے کہ انبیاء غیب کا علم رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ غلط بات ہے ماں کا نا و ہم یہ نہیں جانتے اللہ کی جی میں کیا ہے تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ قیامت کے دل عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو معبود بناؤ میری والدہ کو ماں کو کہیں گے نہیں مجھ کو کیا حق ہے کیوں اس لیے کہ یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے خریش میں کیا ہے اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ شریک نہ کریں تو کہا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرا حق ہی نہیں ہے عبادت میرا حق نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اگر میں کہتا ایسا تجھے معلوم ہو جاتا ہوں تو, تو سارے بھیجوں کا جاننے والا ہے تو لہذا اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ انبیاء کی بھی عبادت صحیح نہیں ہے انبیاء کو معبود بنایا جا سکتا نہیں جو عیسائی کرتے ہیں وہ غلط ہے اسی طرح سے صالحین کی عبادت کرنا یہ بھی غلط ہے اللہ تعالی نے فرمایا مولی کہتے ہیں وہ دلیل الصالحین قولہ تعالی اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب قد ان کا حال اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اللہ سے زیادہ قریب کرنے والی ہے ان کی خود جس یہ ہوتی ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کر کے اللہ کا قرب ملے جن کو یہ وسیلہ بنائے ہوئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے قرب کے لیے خود وہ اس تلاش میں ہے کہ اللہ کے قریب کیا کر کے ہو جائیں کیا کام کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں وہ ارجن اور رحمت کا اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی بعض, بعض جن کے جن کے اوپر اعتماد انسان کرتا ہے خود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں وہ خود کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کیا کر کے اللہ کے قریب اور یہ کیا سمجھ رہا ہے میں ان کو پکڑ کے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا وہ خود اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں اور یہ سمجھے ہوئے کہ اللہ کے قریب اس کے ذریعے سے ہوگا تو اللہ تعالی نے صالحین کو قرب کا ذریعہ بنا کر ان کی عبادت کرنے کا انکار کیا ہے اس آیت کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں نیم نفر من العرب یہ آیت عرب کے بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کاندھون نہ فرمن الجن یہ جنات میں سے کچھ جنات کی عبادت کرتے تھے معلوم ہوا کہ غیر انبیاء کی عبادت وہ کرتے تھے فَأَسْلَمَ وَالْإِنسُ أَلَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جن جنات کی یہ عبادت کرتے تھے وہ جن مسلمان ہو گئے جن جنات کی جنوں کی یہ عبادت کرتے تھے انسان عرب والے وہ جنات مسلمان ہو گئے اور انسانوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے قبیلوں میں جب پڑاؤ کہیں ڈالتے تھے تو جن ستاتے تھے تو قبیلے کا سردار کیا کرتا تھا یا قبیلے والے یا پڑاؤ ڈالنے والے کیا کہتے تھے کہ ہم اس علاقے کے جن کی پناہ میں آتے ہیں ہم کو ستاؤ م تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی سیکورٹی میں جاتے تھے ان کو بڑا مزہ آتا تھا کہ دیکھو ہم کو بھی کچھ سمجھتے ہیں تو ہماری لوکیلٹی میں آئے ہیں لہٰذا ہم یہاں کے کی کیا ہیں سردار ہیں یہ ہماری سیکیورٹی میں آئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن بعد میں وہ جنات کی خود کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے سرکشی انہوں نے چھوڑ دی اب وہ اس کوشش میں رہ لگ گئے کہ اللہ کے قریب کیسے ہوں اور ان کو معلوم نہیں لیکن یہ پھر بھی انہیں کی عبادت میں لگے رہے تو کہا کہ فصل جن یو نا وسین اکانو یا بدونا ہو لائش جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن انسانوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی یہ ان کی عبادت کرتے رہے اللہ نے فرمایا جن کے پیچھے یہ پڑے ہیں خود وہ اس چکر میں ہیں کہ کیسے اللہ کے ترین ہو خود وہ اس کوشش میں لگے کہ اللہ کا قرب ملے اور تم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو خود وہ اللہ کے قرب کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو معلوم ہی ہوا کہ مشرقین جنات کی صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ نے اس سے منع کیا ابن عباس نے قوم نوح کے بارے میں بتلایا اور یہی وہ معبود تھے جو عرب میں بھی پوجے جاتے تھے ود سا یعو یعق اور نثر یہ پانچ معبود تھے ان کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اسما اجار ان صالحین امن قومین یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں ود سع یغوث یع اور نثر یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہے فلم کو اوحشیفانو علاقوں میں ہی جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے قوم کے پاس قوم کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کیا آنین صیب اللہ مجالسی اللہ کانو یجلسون انصابل جہاں ان کی بیٹھکیں تھی ان نیک لوگوں کی ان کے بیٹھک کی جگہ پر بت نصب کرو شیطان نے ان کو یہ دعوت دی ان کے دلوں میں خیال ڈالا وہ سمو ہے اور ان کا وہ نام رکھو جو ان کو وہی نام دو جو ان کے ان کی یادگار جن کے لیے قائم کی گئی ہے پختہ انہوں نے ایسے ہی کیا پلم تو لیکن پھر بھی اب کی بازت نہیں بھی ان کی عبادت نہیں تھی اراحل یہاں تک کہ جب وہ لوگ جنہوں نے بت بنائے تھے ان کی موت ہو گئی اور لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ یہ کیوں بنائے گئے تھے کچھ وقت کے بعد شیطان نے انہی کے دل میں ڈالا یہی تو تمہارے معبود تھے انہی کے ذریعے سے تو بارش ہوتی تھی تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے ان کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو لوگوں نے انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیا تو یہ صالحین کی عبادت مشرقین کرتے تھے اس کا انکار اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ دلیل اور مناثل فرماتے ہیں کہ پیڑوں کی اور پتھروں کی جو عبادت کرتے تھے اس کی مثال کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے اللہ کو اور عزا کو اور وہ تیسری منات کیا اس کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تین بتوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کا انکار کیا لاس عزا اور منات لاس کیا تھا لاس ایک نیک انسان تھا ان عباس کہتے ہیں کان اللہ تو راج الن یل تو سوی الحاج حاجیوں کے لیے ستو گھول کے ان کو کھانے کا انتظام کرتا ہے اور جو کھاتا تھا اس کی صحت اچھی ہوتی تھی جب اس کا انتقال ہو گیا موت ہو گئی انسان تھا لوگوں نے اس کا بدھ بنا لیا اور اسی کی عبادت کرنی شروع کر دی ابن عباس کہتے ہیں دوسرے مجاہد کہتے ہیں کہ کا نہ سوی خلحاج کی فی اللہ تو جب اس کی موت ہو گئی تو لوگ اسی کی قبر پر جم کے بیٹھ گئے اسی کی قبر کی عبادت شروع کر دی دیے قبر کی عبادت اس زمانے میں بھی تھی ہے تو لاکھ جو ہے لوگ اس کی قبر کی عبادت کرتے تھے ابن جریر قبری نے روایت نقل کی ہے فوروں کی فا لوگ اس کی قبر پر اعتکاب کر کے بیٹھنے لگے ہیں یعنی قبر پر جم کے بیٹھنے لگے ہیں تو قبر کی عبادت یعنی پتھر کی عبادت کرنا یہ بھی اس قوم میں تھا اسی طرح سے منا ازا کے بارے میں ایک لمبی روایت امام النس نے القبرہ میں روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ابوطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے خالد نے ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور جو عزا نام کا معبود یا عزا ان کی معبود تھی اس کو اس کے خاتمے کے لیے بھیجا یہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ بڑا پیڑ ہے اور تین بڑی بڑی شاخیں اس کی ہیں اس کو سب کو کاٹ کے آ گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ابھی کام نہیں کیا واپس جاؤ اور پورا سفایا کر کے واپس گئے تو دیکھا ایک عورت ہے سر پہ مٹی ہے اور ایک دم برہنا ہے کپڑے وپڑے کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ پکار رہے ہیں اوز یا عزا یا عزا یہ گئے اور اس کی گردن اڑا دی ہے تو یہ جو ہے ان کی معبود تھی جس کی لوگ عبادت کرتے تھے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا امام منس نے القبرا میں اس کو روایت کیا حدیث نمبر 11483 پر کسی کو دیکھنا اس کو چیک کر سکتا ہے تو یہ دوسرا معبود تھا تیسرا مناسب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ منا تن و منا تنا منا کیا تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت کا نام تھا یعنی پتھر کا بت تھا تو اس سے معلوم ہوا پیڑ جو عزا کی مثال ذکر کی اور اسی طرح سے پتھر جو قبر اور بت اللہ اور عزا تو یہ پتھر اور پیڑ کی عبادت یہ بھی مشرقین کیا کرتے تھے جس کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو مناد کی روایت ہے صحیح بخاری میں چار ہزار آٹھ سو اکسٹھ پر موجود ہے تفسیر و قرآن میں اور اسی طرح سے ابو واقد اللہ رضی اللہ عن کی روایت ہے کہتے ہیں کہ خرج نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن ہم حنین کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم کفر کے زمانے سے ابھی ابھی نکل کر اسلام میں آئے تھے ولیل مشرقین آئندہ مشرقین کا ایک پیڑ تھا جس کے آس پاس جمع ہو کر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر میلے ٹھیلے اور اعتکاب سب کچھ ہوتا تھا وہ یونو یتون اور اپنے ہتھیار وہ اس پیڑ پر لٹکایا کرتے تھے طاقت کے لیے قوت کے لیے اور غلبے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہم کو طاقت ملے گی یقال یو ذات اللہ اس پیڑ کا نام ذات انواتر فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات ذات کا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس پیڑ کے پاس سے ہم گزرے کہا اے اللہ کے رسول ایسا ذات ونوات ہم کو بھی ایک بنائیے نا جیسا ان لوگوں کے پاس ہے کیا ڈیمانڈ ہے جیسے ان کے پاس ہے پاور والا پیڑ ویسے اپنے پاس بھی کیا ہونا چاہیے ایک پاور والا پیڑ ہونا چاہیے کہ ہم بھی لٹکا ہیں، ہم بھی طاقت لے کے غالب لِمُوسَ اللہ کی قسم تم نے وہی بات کہی ہے جیسے موس علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کیا اجعل لنا جیسے اس قوم کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیں تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ مشرقین پیڑوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے آپ دیکھیے کتنے لوگ ناڑے باندھتے پیڑ کو اولاد کے لیے اولاد کے لیے پیڑ کو ناڑے باندھ رہے ہیں وہ پیڑ اولاد دے گا اس کے لیے مسائل کے حل کے لیے بچوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ناڑے اس کو دھاگے باندھ رہے ہیں کنگن ادھر لٹکا رہے ہیں کیا ہے یہ آج ہو رہا ہے تو وہاں پیڑوں کی عبادت ہوتی تھی پتھروں کی عبادت ہوتی تھی صالحین کی اولیاء کی انبیاء کی فرشتوں کی عبادت جنات کی عبادت ہوتی تھی تو یہ تیسرا قاعدہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قسم کا شرک تھا کس قسم کا شرک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معاملہ برابر کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے آخری چوتھا قاعدہ دیکھ کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے آخری قاعدہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے شرک کرنے والے ان کا شرک اس زمانے کے شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ گھناؤنا سنگین اور شدید ہے کیوں اس لیے کہ اس زمانے میں شرک کرنے والے ان کا حال کیا تھا اچھے حالات میں وہ شرک کرتے تھے لیکن مصیبت کے حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے لیکن آج کے زمانے میں شرک کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے اور تکلیف کے اور راحت کے دونوں حالات میں شرک کرتے ہیں جھوٹے معبودوں کو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اس اعتبار سے یہ شرک کی قسم زیادہ گھناؤنی اور زیادہ بری ہے دلیل کیا ہے فرماتے ہیں وہ دلی ر ادا رقی بل فل کی شرک و سورہ الگ کبوت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے ان مشرقین کا حال بیان کر رہا ہے کیا فرماتا ہے فتدار کی بو فل جب یہ لوگ مشرقین کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں دعو اللہ مقلسین اللہ الدین جب ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے موجوں میں گر جاتے ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کو اپنی دعاؤں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو پگار لیکن جب اللہ بچا کے ان کو زمین پر لے آتا ہے اذا ہوں شریکو تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تو سمندر میں جب مصیبت میں ہوتے ہیں دریاؤں میں جب مصیبت میں ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے تو صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں اللہ لیکن جب بد بچا کے آتے ہیں تو پھر کس کو پکارتے ہیں اپنے بتوں کو یعنی دو حالتیں ہوئی راحت اور تکلیف راحت میں شرک کرتے ہیں لیکن تکلیف میں کس کو پکارتے ہیں اللہ لیکن کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں وہ راحت اور تکلیف دونوں میں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اس اعتبار سے یہ زیادہ برا شرک ہے کہ کوئی بھی حال ایسا نہیں جس میں خالص اللہ کو پکارے ہیں. ہر حال میں اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں جن کو معبود بننے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ چوتھی بات چوتھا فائدہ ہے کہ آج کا شرک پچھلوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے کہ ہر حال میں وہ شرک کر رہے ہیں ہر حال میں غیر اللہ کو پکار رہے ہیں قبروں پر پیڑوں پہ اور فرشتوں اور نہ جانے کتنی چیزوں کو انگوٹھیاں ستارے ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ نہ صرف کولوہیت میں بلکہ ربوبیت میں بھی شریک کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا عقیدہ کے کڑا اگر پہنا ہوا ہے تو کام بنیں گے کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ناڑا باندھا ہوا ہے تو اولاد ہوگی تو یہ رب کے معاملے میں بھی شرک ہو رہا ہے اس اعتبار سے بھی زیادہ معاملہ سنگین ہے لہذا مؤلف نے کہا کہ آج کے دور کے بہت سے لوگ جو شک میں مبتلا ہیں ان کا شرک پچھلوں کے مقابلے میں زیادہ اغلب اور زیادہ شدید ہے اور اسی پر مؤلف نے کتاب کو ختم کیا ہے فرماتے ہیں اعلم وصل اللہ عالم و صلی اللہ علیہ محمد سخب ہی و سلم اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے اور سلاد ہو اللہ کا اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ پر اور سب پر سلامتی بھی ہو اس پر معلف نے کتاب کو ختم کیا ہے تو کل ملا کر ہم نے دیکھا کہ توحید عبادت کے لیے قبولیت کے لیے ضروری ہے شرک عبادات کو برباد کر دیتا ہے چاہے کتنی ہی کیوں نہ پھر دوسرا پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے تھے ربوبیت نمبر دو دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے قرب اور شفاعت کے طور پر وہ دارک اللہ کے بغیر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے شرک کرتے تھے تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان بھیجے گئے وہ مختلف چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ انبیاء کی عبادت چلے گی اور پتھروں کی نہیں چلے گی آپ نے سب کو برابر کر دیا کسی کی بھی عبادت نہیں چلے گی اور یہاں تک کہ ان کے خلاف قطاع بھی آپ نے کیا تو آپ نے سارے شرکوں کو برابر قرار دیا ہے نمبر چار آج کے زمانے کے جو شرک کرنے والے ہیں یہ ان کی اصلاح کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ان کا شرک اور بھی ہے کہ وہ راحت میں کم سے کم شرک کرتے تھے لیکن مصیبت میں اللہ کو تو پکارتے تھے لیکن آج کے بہت سے اسلام کا اقرار کرنے والے راحت اور تکلیف دونوں میں یا علی المدد اور نہ جانے یا غوث اور یا خاجہ ان کو پکار رہے ہیں اولیاء کا اقرار ہم بھی کرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے برابر نہیں ہیں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی مانگا جائے گا مدد کے لیے پکارا جائے گا اللہ کو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ادا الطف اللہ و ادسپ اللہ جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کر عیا کا و ایا کا نسطین الا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں سورت الفاتحہ میں اس کی تکرار اس کا اقرار اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دو باتوں کا اہتمام کریں اللہ کی عبادت کریں مقصد بنا کر شرک نہ کریں اور زندگی کے مسائل کے حل کے لیے اللہ ہی سے مدد چاہیں اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے نجات اور نفع والی بنائیں اور مزید علم حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائیں اقوضا اور تبدیل والا